مقاصد عبادات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمجھایا کہ حج کے مہینے معروف ہیں یعنی شوال ذو القادہ ذوالحجہ کے دس دن پس جو ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج کو فرض کر لے تو احرام کے بعد وہ نہ کوئی شہاوت والا کام کرے نہ گناہ والا کوئی کام اور نہ لڑائی جھگڑا دراصل ہر عبادت کا ایک خاص مقصد ہے نماز کا مقصد ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی یاد پس غفلت نماز کے لیے خطرناک ہے روزہ کا مقصد تقوا ہے حلال چھوڑ کر حرام چھوڑنے کی مشق پس تقوی سے انحراف روزہ کے لیے خطرناک ہے زکوٰۃ کا مقصد اللہ تعالیٰ کے لیے سخابت اور حرس سے پاکی ہے پس بخل اور تنگ دلی زکوٰۃ کے لیے خطرناک ہے حج کا مقصد اللہ تعالیٰ کے سامنے تزلور اور عاجزی ہے بس تکبر و بڑائی اور ریاکاری حج کے لیے خطرناک ہے اس لیے حج کے دوران اور حج کے بعد حج کے ان مقاصد کو یاد رکھا جائے اور انہی کی تکمیل کو متمح نظر بنایا جائے اسی طرح جہاد کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی اور دین کے لیے قربانی پس ذاتی بارادستی اور دنیا پرستی جہاد کے لیے خطرناک ہے